جی غلام رسول بھائی تشریف السلام علیکم مفتی صاحب اور تمام حاضرین کو میرا سلام مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کوئی کتاب کا نام بتائیں جس میں میں اسلامک اسلام کے ٹیکنیکل ورڈ جسے آپ اکثر درس میں استعمال کرتے ہیں جیسے خبر واحد خطی غنی اور متوطر حدید ایسے ورڈ کے بارے میں میں کس کتاب سے معلومات کر سکتا پانچ کوئی کتاب ہے جس کے بارے میں بتائیں جزاک اللہ جی رسول بھائی مجھے نہیں پتا کہ آپ عربی جانتے ہیں یا نہیں جانتے اگر آپ عربی جانتے ہیں تو اس موضوع پر بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ اصول حدیث پر لکھی ہوئی ہیں حضرت شیخ ابن اجرت کرانی کی کتاب ہے نقبۃ الفکر اس کی شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی شرح نقبۃ الفکر ہاں بہت اچھی کتاب ہے اس موضوع پر خطیب بغدادی کی الکفایا فی الروایہ بہت اچھی کتاب ہے اسی طریقے سے امام ابن الرحمان کی ا ہے اس کی دو شرح ہیں ا و ب تحریر فی شرح تحریر اسی طریقے ا تحریر فی شرح ا دو اس کی ایک تین جلدوں میں اور ایک چار جلدوں میں چھپی ہوئی ہے اصول بزدوی امام بددوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اصول کرفی امام کرفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اصول سرکسی امام فرکسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دو جلدوں میں کتاب ہے الفصول فی احکام الصول امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے اسی طریقے سے دیگر محدثین کی یہ تو بہت ایک طویل موضوع ہے یہ ساری کی ساری عربی میں ہے اردو میں اس موضوع پر نقوت الفکر کا البتہ ترجمہ ہو چکا ہے بڑی کتاب کا ترجمہ میری نظر سے نہیں گزرا اصول ابھی اس پر سبھی عربی میں ہیں یہ نقوت فکر کا ترجمہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اصول شاشی کا ترجمہ ہو چکا ہے کنزد کا کیا نام ہے اس کا نور المار کا ترجمہ شاید ہو چکا ہے ملا جیون کی اصول پر کتاب ہے لیکن یہ اصول ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں بھی باہر آ جاتی ہیں تو یہ کچھ جو چیزیں تھوڑی بہت جن کا ترجمہ ہوا ہے ان سے آدمی کچھ نہ کچھ استفادہ کر سکتا ہے یا ایک کتاب ہے کزکت اور محدود مغل غلام سیدی صاحب کی اس میں بھی انہوں نے کافی ان چیزوں پر اچھا مواد پیش کر دیا ہے آپ اس کو دیکھیں تزکت المحدین فرید بک لاہور والوں نے اس کو شائع کیا یہ بہت اچھی کتاب ہے اردو میں ہے اور اس میں انہوں نے اصول دی پر کافی چیزیں جو ہیں وہ